خود اپنی حفاظت کہیں ساز سر اپنی حسازت کہار نعرہ نارائشال نار سال نارائن سال اپنا شبد شیاری نار جگنی سردے کہ سداقت عمر عدالت کے حویق عثمان سفادت علی سجا کے ہے سال بیٹا حسین اپنی شہادت کے حقے کی ساز کوئی نعت کوئی الابت کے حملے کے علامہ فضلہ تر. جس اپنی آب آب آب کی شا اپنی کتابت کے حدے کے ساتھ آپ کے زور داروں کے گوج کے اندر فتح سندر سرمایہ سندر فتح شان فتح سے عظیم شاہ کتاب کی دنیا کے اندر عظیم نام میرے مسلک کی جان میرے مسلک کی پہچان جانے والے سنگت مجاہد والے سنت پہچانے شیر اہل فقیق پاکستان میری مراد حضرت علامہ مولانا علامہ حضر احمد کی شاعر پر چور داروں کی ملک کے اندر خدا کی ہے ماروا سو گلو گاس <تصفح> پا нале نش دربار بیانے بہت خوش منا ہوگا محفل کے اندر سماج اور بات چیت ہو جس دنیا شرف شرف کفر ہے بھی وضاحت کرتا ہے اور انشاءاللہ الرحمن جناب اس تحقیق تقریبا پہلی مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ نذر ان شاء اللہ مبالہ اور گروپ اس طرح ہوتا ہے کہ اتنا ہی لگ رہا ہے سراب اوریا کر واقعہ طیبہ کرتا اگر کوئی بندہ اتکار کرتا ہے منتا تسلیم کرتا اس بنا دیوی مہار شرارا جانا ہے یا منظر ہاتھ لگا باپ ہاتھ لگا ملک کا شکار بن جناب سرف اندر ایک سمجھو کہ توفیر اور شرک کا تعلق شک کا فرق کرنا بہت بڑا ہے اللہ تبارک و آلہ تو علاوہ یہ تو ہے اللہ تبارک و آلہ تو علاوہ مخلوق واسطے ربوبیت یا استحکام کے عبادت د دا رکھنا شک بننا اللہ کو آلمی واسطہ الوہیت ناص سمجھنا یا ربوبیت اور استحقاق عبادت کو اللہ واسطے خاص کرنا محبا. سبحان محبا. دو مانیہ رگ ہر اور ماپات یہ دونوں حق اللہ کا شام اللہ تبارک کو علاوہ غیر واسطے ان بھی منیا جائے گا شروع ہو جائے گا اگر رب واسطے منو پچھلے تین لوگ کئی قسم کے سن ایک مشرق سن کہ جی خالد دو منگتے سن یہ سن مجوس وہ دو خدا منگے اس طرح کے خالد ہی دو ہے ایک شرط ہے خیر کا خالق اللہ پارک بند آدھا اور خالق کو انگلش نو قرار دے وہ نام رکھتے ہیں اہرمند اور خالق کے خیر کا نام رکھتے ہیں یسام دو خالق من دو رب من سو مشرق یہ ہو گیا شراب مختو بجت دوسرا شر دوسری قوم دوسرے قسم کے مشرق خالق دو نہیں من مگر مستحد عبادت مانگتے ہیں یہ ہو یہاں کے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے لہ گئی کسر فالی نظر منت قربانی وغیرہ انالشرق نہیں سن وہ مشرق سن ان کا ایک اندر سی کہ اللہ تبارک واقعی رحات وزیر بنا رکھے نے تائناط کا خالف نہیں ہے. لیکن انہیں بنا ہوئے ملائق بلیاں روحاں اس نے اس طرح نائب بنایا ہے. کہ یہ تسر رخ کا حق اے اس اسے ुफ रू इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह बादशाह अपने थले वना है और करते हैं तकसीम कर दूर इश्तार एक हासिल हो गया उस इश्तियारे भी फैसले थले उसके कानून के मुताबिक की लगे जा रहे हैं ہر فیصلے دن, دن پوچھنے کی لوڑ نہیں پی بل کے وہ جڑا مختار آم ان دکھا ہے نوکری دلازمت دختی دن, دن, دن میں سب کچھ بند ہو گیا رہا گا ہوں ہر حادثے واقعے کے انہوں نو اجازت کی لڑ نہیں پی समझते सन हां यह अगल चौदह कि पिछला हाक जसल देता है वह खो स जिसमें मर्जी मारूर करे कर सकता है लेकिन इन हर वक्त पिछों पुछण की लड़ नहीं पड़ पी एने चूजी की लड़ नहीं पड़ पी और ना ही वो हर एक गल रुकावट पाद نوا نا اختیار ناما دس طرح ایک چھوٹے بادشاہ چھوٹے ولیل تھے جس طرح تصرف آم رکھتے ہیں اس طرح کا تصرف اللہ تعالی نے ملائکا نبیا ولییا دتا ہے جنہ دیا روحان دی کی وہ پوجا کرتے ہیں اس طرح کا تصرف دہذا اسان عبادت کریں گے اور یہ سارے کام چلائی جانے کری جانے اللہ تبارا ایسا دے دن ہوں وہ پوچھنے کی لڑ بھی ہونی جی جی جن کا دیں گے یہ اسی طرح کری لگا جائے گا یہ ریت جد یا خود اے اعتقاد اتقاد رکھتے سن اور عبادت نہیں سن کرتے وہ مشرق بن جاتے سن کے اکبر والے یہ دا عقدے کا شرکسی جہرا وہاں نے اس عقیدے تو بغیر ہوں یہ ہو گیا تصرف اس طرح کا کرنا کہ اس رات پاگ دے ادھر تو بغیر اجازت بغیر سمجھنا یہ تسلف تعینات اندر یہ سن لیکن یہ نہیں سن سمجھتے کہ خالی خال کہ سن وہ لیکن اپنی مخلوق تشرف کا حق اس طرح دلتا ہویا ہے کہ یہ گاڑی کی ضرورت نہیں انہیں یہ احتار ہی ہوں مجبوس جہے ہیں وہاں خالق دو منگے باقی مشرق نے خالق ایک منیاں لیکن مخلوق کے تصرف خالق کی قسم کا من لیا گ مخلوق اس وجہ یہ بن گئے عقیدے دہال مشرق جب تک یہ عقیدہ پیدا نہ ہونا چیر صرف ایک جس کے بندہ مشرق کافل اسلام تو کارے ہوتا ہے یا مشرق اصلی قرار پہ وہ نہیں بنتا میںدر کتاب پڑھ رہا یہ اشرف علی جی کتاب لکھی ہے اس عجیب نماز روزہ ہے اگر دیکھ سابقہ اعتقاد جڑا میں دسیا ہے اس اعتقاد تو بغیر کسی غیر واسطے نماز پڑھو روزہ رکھو کسی غیر واسطے یعنی جیسے عبادت کرنے خدا دی اس طرح اگر خالی اس اعتقاد تو بغیر نماز نہیں کسی غیر کی پڑھ چڈو روزہ بھی رکھ چکے کافر نہیں اس خلاصہ اس رسالے ڈالا رکھا کرنا کیوں کہ اعتماد کی نہیں پایا جا رہا یہ اصل کی یا خالد دو منگے خلق منگے کے اس کو سنگل جی بننے اگر نہیں منتا دو تو نباز خاص عبادت ادھکاری کرے لیکن ان خاص عبادت غیر واسطے کرے تو اس لکھا بھائی اس لال مشرق نہیں بنے گا یہ عملی کوپرت پہ آ جاتا اس نال بنیاد سمجھ آ گئی نہیں کہ شرک سرکاری بنیاد کتنے جا یا پڑ تکلیف اللہ دا شریف سمجھے یا تقدیر اور تسلف خدا شریف تصرف دے اندر تقدیر دے اندر کیونکہ سمجھے گا جس نے سمجھے میں جو کام کرنے یہ پوچھنے دی لوڑ ہی انہیں کہ اللہ تبار کو تعالم پوچھنے کی بس اپنے آپ کی گلا اس طرح کا تصل رخ جب سمجھے تو بھئی تا جا کے شرک پیدا ہونا ہے اکبر اکی دے دوسرا کیا ہے تک یعنی شدلی کہ وہ تصرف ہے مقلت اللہ کی اجازت اور دن پیار اور یہ ہے کہ بھائی جو بھی تصرف کرے گا وہ محتاج ہو تو پوچھنا یعنی مطلب کیا سونے دا اتوں امریک آئے گا کام گا یہ نہیں کہ وہ نہ بھی کرنا چاہے یہ کر لے اس طرح بہت نہ رکھے لیکن یہ رکھ لگے کہ جدو انہیں کرنا ہے لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کام پھر ہو ہر صورت یہ پھر امریکہ کے جائے اگر وہ اس طرح نہ سمجھی کیونکہ تسر افری ہو اس طرح کا اعتقاد رکھتا ہے تو عملی شرک جا جانا نہیں رہنا مسلمانوں الحمدللہ ابیا علیک السلام اور رام اعتقاد رکھنے لوگ دون قسم کا شرک نہیں رکھتا محسن محسن کیا, کیا تر سچی ہے جی نہ خالق نمبر کیا تھی یہ سمجھتے کہ نبی ولی اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو پوچھنے کی بھی لوڑ انختیار کی اجازت کی لوڈ نہیں کیا سمجھتے ہیں مسلمان کہ سو داد جس زبی نے ساری مدد کرنی ہے جس بلی نے ساری مدد کرنی ہی کر سکتا جب اللہ چاہے گا اور یہ پیار اس گا پاپ نے امداد دے سکیا کہ ہوں اللہ نہ بھی چاہے تو نہیں کا ملے یا نہیں ہو سکتا یہ دونوں گل نہیں جدو دونوں گلا ہوتا یہ فرق کرنا کہ جی مردے تو شرک ہے تو زندے تو شرک نہیں ہے. یہ جہالت کے مدد مغالتا کر مسلمان, مومن ہوتے تو توقید کافی اور شرک میں ادارے واسطے دو عقیدے. اگر پافے کر تسلف بغیر مت بے لے دل یا تصرف مقید بے دل جزی لیکن یہ ہوگی کہ تخلف نہیں ہو سکتا یہ دونوں قوتیں اگر نکال دو تو نبی سے مانگو بلی سے مانگو غیر سے مانگو وندا سے مانگو بدا سے مانگو یہ سب ایک توحید بنتا ہے اس میں سے کوئی چیز شرک نہیں بن سکتا گل سوچا جی میں یہ گل سمجھ दो चीजा समझ लो जिंदा बुंदा फर्क नहीं कर कितनी बड़ी बेमती होती है मैं कुरान बात ही तो साबित करांगा कि जिंदा तू मंगल वाला उशरे के कुरानू साबित कर लेकिन यह दो गल समझ लो الحمد <تصال> ساری سائف نہیں کوئی مسلمان خالی رونا بننا یا کہنا فلان کہنا یا کہنا یہ آن کے مضاحت ضروری ہے کہ نصرف مقید غیر مت لے دل چکی یہ تمام مشرقین سمجھتے سن जो गए क्योंकि छोटे बादशाह ने पढ़ाऊ बाकी थले जो कम है वह सारे समेट लेंगे लिहाजा उन्हें एक भी दिता होया कि नहीं मिली वो इजाजत है वो देख इस तरह है कि भाई यह भावेंजाजत दे हर काम دے یہ لہذا یہاں راضی رکھو ادھر سوچو ہی نہ ہی بچے یا پھر بہلے دیر جلدی سمجھے لیکن نہ یہ سمجھے کہ جی بس جو ادھر یہ بھی صحیح ہے یہ گلوم اگر یہ سارے پایا جائے تو گلوم کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا اردنا باراب شاید بارہ بدلاؤ چیز کا ہم نے ارادہ کیا لیکن اللہ تعالی نے اس اور ارادہ فرمایا آخر دوستو تم خود سمجھدار ہو خالد اور مخلوق کا فرق پہ رکھنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارادے ہی باہر ہو جائے گا ادھر در فنا ہو جاتی ہے لیکن فنا کلی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ چھٹو یاد ہی, ہی بالکل واحد ہو جاوے تاکہ مخلوق اور خالق کا فرق ہی ختم ہو جائے نہ اس طرح کی فنا کبھی نہیں ہو سکتی آخر مخلوق مخلوق بدرک فرماتے ہیں ارو رب رب وین ترقلا رب رب ہے چاہے جتنا مرتبہ نزدنی میں آ جائے اور بندہ بندہ ہے چاہے جتنا عروج حاصل کر جائے خالد اور مخلوق کا فرق نہیں بٹھا سکتے لہذا یہ سمجھنا کہ ارادہ اس طرح واحد ہو گیا کہ آپ جو کچھ یہ منہ سے نکل رہا ہے یہ ہو کر ہی رہے گا اور پھر اس کا تسلس نہیں ہو سکتا نہ شران آکلن یہ ملوب ہے اگر اگرچہ پہلے قسم کا شرک اکبر نہیں بنتا لیکن شرک عملی کے اندر آ جائے گا اور دوسرا جو ہے اس پہلے قسم کا جو تصرف ہے خیر مقیم بل کے کی وہ تمام کو کا عقیدہ ہے اس کی وجہ سے شرفی اکبر بن جاتا ہے یا تو خالق ماننے سے شرک اکبر بن جاتا ہے اگر ان سے بات کر لو اپنے عقیدے کو تو پھر سننی مسلمان بن جاتا ہے ہر نبی کا یہی عقیدہ ہے ہر نبی کا یہ زندہ ملتا فرق کرنا یہ بالکل بےرسوفی بالکل جہازت کیوں نہیں قرآن مزید کھولو جا پھر نام سنیں. تو سنیا خدا ہی دعویٰ بھی کرتا شیدے. بولو دعوی بھی کرتا نہیں انرب کو میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں کیوں کہ اللہ کے مجموع کا مت شبہ ہوگا مشرقی دہلی کا ذکر نہیں کیا دہلی مشرقی کفر ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور شرک توحید کے مقابلے توحید و شرک اور کفر ایمان تو تحریر جسا علیہ السلام کا مقابلہ ہوا شراست نے بلا وہ کیا ہوتا ہے درد ایک گل ہے ادار وہ اپنے آپ خدا حالت نہیں سمجھتا وہ زمانہ اسی طرح چل رہا ہے زمانہ اپنے آپ چلتا میں کر لینا بادشاہ لیا گیا میں خبردار موسا اگر نے میرے سوا کسی کو الہ آنا تو میں جیل میں ڈال دوں گا لائن تخت کا الاحل گئے جان میں مسجو نہیں میرے تو سی ایلان تو ہی خدا دش بنتا ایک طبقہ وہ جنڈا سکیں اور برن. زندہ فراؤ میں دو شخص اس کو سامنے سے پکارتے ہیں ایک حضرت موسا کلیب اللہ لے سلام, سلام خالد خالد خالد خالد ہے موسا کلیب فرماتے یا پھر جن خدا من سامنے یا گئے وہ ہیں. کو سمجھو. اسی پکارنے سے وہ اور حضرت موسا کا پکار رہنے سامنے قریب کلو دوروں پکارنا شرط, شرط نہ ہوتا پکارنا شرط نہ ہوتا مردے کا پکارنا شرط بنتا ہوں دیکھو ہے دو پکار رہے قریب تو پکار رہے ایک صاحب تو ایک مشکل زندہ پکارنے دشک چاہیے خصوصاً پوجا کرنے والا مشکل اور حضرت کلی ملا نے سلام تو پکار باوجود اور اس بندے جا رہی دعوی بڑی خدا ہی دعویٰ نہیں ایک جانا خدا ہی دعوی بیٹھا پھر وہ بندہ صاحب کا بن رہا ہے شکایا بن رہا ہے یہ بجائے ہندا پکارے شبت ہونا چاہیے میں صاحب توڑی ماں بے انتہا وجہ بنی اس وجہ فرق بنیا دو وہ الا ماندار ہے یہ الاس کو خدا پورا نے زندہ مردوں کا فرق ادھر کیا بھائی اگلے دن یہ طرح مسئلہ ہے بیٹھے بالکل میں یہ روکتا بھیا روکتا کہ رہے کہ بھائی جا جی مرد پکارا مرد پکارے جن کے مردے کا فرق نہ ہوا سمجھ نہیں پی قرآن پا کے اللہ کے ساتھ کسی حکومت پکارو ارشاد بنی اندر مساج اللہ کے اللہ کے ساتھ تم کسی کو مت پکارو اللہ بولو بڑھیا پرانی مسئلے اللہ کے لیے ہیں تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو تو پکارنا تو حرام ہو شرف ہو گیا تو شرف ثابت کرنا انہوں نے توجہ بھی دی یہ مطلق ہے انہوں نے پر مقام کو نہیں پڑا یہ قانون ہے المطلق جو علی مقیت اور فقہ کا باقاعدہ ہے مطلق کو مقید پر محمول کرنا پڑتا ہے یہ مطلب میں کہنا یار دوست اندر آ جاؤ یار فلاں فلاد تھوڑی دیر کے بعد ناری کہنا فلا فلاگ فلا کپڑے فلا فلا اندر فلاں فلاد لانگڑے اندر آ جاؤ پہلا میں دوست آ گیا سارے میں کیا جانا تھا جیسا میں کیا فلاں رنگ فلاں کپڑے والے اس میں مقید ہو گئے اور اگلا خبر لے گا اور سارے دوست کو راج نہیں اللہ مبارک بہت خوب کسی کے ساتھ مت پوکا لو یہاں پر قرینہ ہے میں کرینے کے میں آتا مقید مقیہ لگے اور مقام دیکھو یہ تھے آیا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پوکالو گا کسی کو یہ نہیں کرشن پکا دیا اللہ لیکن یہ مدد نہیں اللہ پکا کر پکا رہے بندے نے پکا ہے فلاں آ جا وہ فلا کر پکا لیا رہے تے پکارنا اللہ مشغول ہو گیا تے پھر بچی نا اور مقام پڑیا تو اسے ارشاد ربانی کی آل آل آل. آر رب العالمین جل ماجد و لا تغم عن نہ پی گار فرما اللہ خدا پکاری معلوم ہوا اس مقام اللہ یہ فرمایا اور انہیں پکاری اور مت پکار معلوم ہوا خالی پکارنا مراد نہیں خدا بٹھا کے پو گا ہوں جا کی بات ہے اور اگر غور کرتے نا غور کرتے کہ وہ جڑی آت ہے نا اسینا موجود ہے لطیف اللہ جی کو پتا لگ رہا ہے خدا شمد کے میں کلا نہیں آیا پہلے فرمایا پھر فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکار مسجد ہوتی ہیں عبادت, جو بھی عبادت, جو بھی عبادت, بھی عبادت کی جگہ تو اللہ تعالیٰ یہ دسنا چاہتا ہے فلا تدمہ مسجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ مت پکار کلے پکار کی گل نہیں یہ فلاح تد والا مانا اتنے ہے اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کر کیونکہ مسجد اللہ کے لیے اللہ نے منگایا عبادت فلا تھا تو اتو پتا لگا کہ اتنے دعا مانا عبادت ہے سالی پکار نہیں, نہیں, نہیں. کیوں کہ کی اگر سالی پکار ہو تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ عبادت کی اور قسمیں جو ہے پکار کے علاوہ وہ بیروں کی بہن ہے جبکہ عبادت تو کسی کی ہو سکتی تو معلوم ہو فلاں اللہ آہدا اللہ مساجد اللہ کا کرینہ بتا رہا کہ یہاں پر اللہ کو مطلب پکارنا مراد نہیں بلکہ اللہ کی عبادت مراد ہے مطلب یہ بنے گا کوئی اللہ تبارک کو تعالی بھی عبادت. کی عبادت کرو کسی نہ کر کرو تو عبادت کلو کیے جب اس سرو پہلا کی جایا وہ گا غیر مقدمے دل جی پھر عبادت خود پڑے گی اگر وہ نہ پایا جائے تو عبادت نہیں بن سکتی پاتا تو اس حقیقت تو بغیر ہو ہی آ رہی سبحان اللہ خالی تصرف من تصرف دین مقصود اللہ تعالی نے تصرف دیکن ہے اس طرح کا سمجھو اللہ تعالی کا ولی ہر خالی تصلو اللہ یہ تے اویس سمجھو ہی تے جیخیال اولاباد تین حدرات جب چلن اللہ گا اللہ ساڑھا ایک بار فرما ہاتھ ہے دیکھو گل ساری کے یہ سمجھنا کہ نبی ولی اپنے سال کا کہ ہر اللہ تبارک بتنا حضرت دیکھو پرانے کشید کتنا واضح ہے سمجھا ہے اگر تصویر کیسا روڈ نہ سلاد تسلیم ہے میری قوم کو ضروری انگل میں تمہیں خبر دیتا رہوں گا مطلب ہے کیونکہ اے ہے مظاہرے دس اور مزہ ہدو سر یہ مطلب یہ میرا سبند یہ ہوں رہے گا بار بار رہے گا یہ نہیں یہ کھلوتا ہاں یا بیٹھا ہاں پتہ ہے آ رہی ہاں نہیں پھر کوئی نہیں میرے پتا لگتا एक गल नहीं प्यों मैं तुम्हें बताता रहूंगा बीमा काीजा जी खेते खान हूं खाना जो है वो एक टाइम से नहीं खाना का कारतु होने करोड़ होने उन्हें बार बार होने आप समझते जिन्हें खाना बार बार بار بار ہوا بابا جب کو جو تم لکا کے آنے کے اپنے گھر میں تقریرا کر میں وہ بھی دس دیا دو اگے نہ لیکن وہی کہ اگر وہ ذات پا اس وقت نہ چاہے تو دیتا. لیکن اس پاپ نے منتورت اختیار د اس میں اختیار قدرت دل کے دستا رہا ہوں یار اتنے کرنا شہید کا تسلیم علم شریف اختیار اللہ تعالی قدرت وہ لفظ سابت نہیں ہوتی کہ آپ اللہ تعالی نے اختیار دا سک کسی پوچھا لوگ میں مہینہ پہلو سی آپ دس بیٹھے دا دس آخر اوکے کلوتے دا آپ جانا کیا ایمانس جب آ جب فرمان آرام آ کرو بے شک میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے گزارے کا سر وہی آرام ال میں دیکھتا رہتا ہوں یہاں پر یہ کلچر کریں گے میرو اللہ و تعالی نے یہ شان بخش کی ہونی عرام آلات جو تم نہیں دیکھتے میں وہ دیکھتا رہتا ہوں مالا تسماؤ میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آستے اللہ تعالی فرما کا دال کر نوری کے براہم مالا پوتسما سے ہم دکھا رہے ہیں ابراہیم کو آسمانوں زمینوں کی بادشاہیاں دکھا رہے ہیں وہ یقین کرنے والوں میں سمجھ جائے ہوں اتنے قرآن آ, آ پاک بھی اوے <تصحنت> بھی روزت اتے بھی روزت حضرت تھیسا واسطے بھی روزت اور روزک اس طرح بھی نہیں کہ علیہ وسلم آسما کئی نبارکہ لگا اور کئی دیکھ کہ نماز میں دیکھتے, تھے میں نہیں دیکھتے تھے لیکن کیسے گل ہے اگر تیسا نے سلام نماز تو باہر بھی نماز کے بچ بھی ہر ویٹ جہاں دکھے ہر تیسا پیدا پہ ہوتے ہیں یہ تصرف بن بیا ہو جاتا لیکن تسلف بہاد وہ سب ہے اگر نہ ہوتا ایک ہے وہ سکنا ایک ہویا نہیں اسے واسطے بھی اللہ تبارک وہ پورے کرنا چاہ رہے اور وہ پورا نہ کرنا نہ کر سکنا یہ وہ شان ضروری نہیں اس طرح کا اجازت ہو کرے گا ورنہ نہیں سکی لان سید رخ من اللہ علیہ وسلم سرم سر شد کا کلا کما ہے کور کا کلا کما ہے شدت کا ایک میں ایک قسم لیکن باقی قسم جتنا بھی ہے وہ سب اگلی شرط ہو نہیں پائنا سمجھو، سمجھو اجازت دا بھی محتاج نہیں تاج ہر کام کرکون لائے گا ہاں وہ پیچھو ہوں دے تو کچھ نہ رہنے دیکھیے ہے یہ مسلک محترم لیکن یہ ہے دا تصرف جا سمجھنا شکی اگر یہ تصرف نہ سمجھو اس طرح دا اون تصرف سمجھو اللہ تعالی دا دن اللہ کے علم اللہ تعالی کی اور پھر پکار جی مہادش واسطے ہوئے اللہ جی مسلمان کہ سننے اللہ مبارک باد اللہ تعالی مشیت نال اللہ تعالیٰ اب جو کچھ عبادت کرنے وہ اللہ واسطے کرنے رب واستے کرنے تاکہ رب ہووہ بخشتے ہیں اب پاکان کی پاکان کی روحان کیوں بخشنے ہیں اللہ تعالی اساب خود لاضی ہوتا ہے بزرگ کی اس مومن بھی روح بھی کیوں؟ کیوں؟ کی روح خوش ہونا درجہ بلند فرشتے درجہ یعنی فرشتوں واسطے اصل کام نہیں کرتے اصل کرنے جو کچھ سارے سونے فرشتوں فرشتوں میں نمیاں اور نبیان کیوں کرنے بلیاں اس واسطے کہ یہاں دی ارواہ مبارکہ دیں وہ ترقی داراجات سلاحیت ملائکا سلاحیت نہیں بابا منا اہو مقام معلوم فرشتے کہتے ہیں ہماری تو حد مکمر ہے اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے یہ آ مشہور واقعہ تدبیر کی ایک خاص کی اس کے تحت چلتے لیکن امراض آ گیا یہ اللہ تعالی نے ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب آزاد مخلوق بنائی جدولا محمدی حد کوئی نہیں عروج کی حد کوئی نہیں بد رہے تین بدن کر کے اللہ فرمایا وڈ اللہ پچھلے وہ جتنے دقت بڑا جبلی میرے دوست مستی کینا سرشوں کو رو تسبیح ہو کیسی خوراک رکی یا پیسی کرنے لیکن اسلام نہیں ہو سکتے ہر ایک حد مقرر لیکن دن بن روز ہو رہے تدبیر کرنے والے فرشتوں نے لیکن شامل ہو جیلے امی اور دوسرے بھی کام نہیں پاک نہیں ہے وہ اوت علوہیت پہ و قیود ٹپ کے نہیں جا سکیاں <تصح> مخلوق کے خالق دے سرکر ریکن اتنا ضرور ہے کہ شانہ انت گمیاں کر کے مولا علی مشکل خشر کے سید صلی اللہ قربانیاں فرما سن ایک محتفل انہوں کا امام الکما لطب خوشحمد بھی اللہ تعالی ال کوئی ہزار لگ بھگ قربانی کرتے نبی محال. محال. جو سال جواب چاہے جی اس لال ان ترقی در آزاد ہو جب ترقی در آزاد ہونی ہے روح خوش ہونی روح خوش ہونی ہے تو ہر ہے کوئی کافرو پہنتے یہ موومنٹ آلہ درجے اللہ تارا کیسرفیل یہ سمجھنا کہ اس سارے کام چزرگ اللہ کا کوئی محتاج نہیں کوئی ان پوچھنے ضروری ہونی ہر نہیں رکھنا بنیاد بنتا ہے بس اللہ اپنے گروکان فرما نے Good job.